نے اسے عزت سے رکھا صبح کچھ نہ کچھ میں نے کہا قوم کی بیٹی ہے یہ میری بھی بیٹی ہے دیکھ کر کچھ نہ کچھ میں نے روانہ کیا یہ آپ کے دادا کی بادشاہی کا ماحول تھا میں ثابت کر رہا ہوں جو ماحول بادشاہ سے بنتا ہے آپ کے انہوں نے لگایا کہ مولوی سے بنتا ہے یہودیوں نے لگا دیا ہماری سامی فوجیں جو تھی بادشاہوں سے لڑتی تھی یا مولویوں سے لڑتی تھی حکومت سے لڑتی تھی جب حکومت ہاتھ میں لے لتے تھے لیتے تھے معاشرہ لیتے تھے معاشرے کی اصلاح کے ساتھ عوام کی اصلاح ہو جاتی تھی اور معاملات بھی حکومت کے پاس ہوتے ہیں عوام معاملات کی پابند ہوتی ہے جب تک معاملات دین کے ذریعے انصاف کے ذریعے نہ لپتے جائیں سکو کسی کو نہیں آتا یہ دو چیزیں حکومت کے پاس ہیں اور چوٹی کی چیزیں ہیں یہ پھر آپ کا باپ آ میرا دل بےمان ہو گیا آپ کا باپ بڑے اچھے تھے سمجھ لیں میں نے کہا کیسا بے وقوف ہوں کہ کچھ نہ کچھ دیا ارے گھر آئی تھی وہی زیور تو اتار لیتا بادشاہ بدل گیا میرا ذہن بھی بدل گیا اب حضرت صاحب آپ آئے بیٹھے ہیں اب میں حسرت سے رو رہا ہوں کہ زیور بھی اتار لیتا اور حسین عورت تھی اس کی عزت بھی لوٹ لیتا یہ تیری بات صحیح ہے سمجھ لینا بات بڑی میں یہ اس زور دے رہا ہوں اس بات پر کہ ماحول جو ہے وہ بادشاہ سے بنتا ہے ہمیں الٹ لگا دیا گیا جہاں بات کرو گی ماحول بھی خراب ہے یہی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے تو ماحول جو ہے وہ بادشاہ سے بنتا ہے عوام ماحول کے تین قسم ہیں دو قسم ایک بناوٹی ایک قدرتی صحرا سمندر پہاڑ جنگل یہ قدرتی ماحول ہوتا ہے جہاں عوام الناس ہو وہاں بناوٹی ماحول ہوتا ہے جیسی عوام الناس ہوتی ہے ماحول ایسا ہوتا ہے اور لو بادشاہ جیسا ہوتا ہے عوام ویسی ہوتی ہے یہ کام دیتے ہیں جاہل لوگ بات ذہن میں رکھنا وہ حدیث پال لیتے ہیں کہ اگر عوام جیسی ہو حاکم ویسا آ جاتا ہے اس کا دیکھو نا ادھوری بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ عوام خراب حاکم ظالم اور بدماش صحیح ہے اب عوام کو تو ہر ایک کہہ دیتا ہے خراب ارے حاکم کو ظالم اور بدماشتے اب باپ کہے گا اس کو بھی کہے آپ حدیث پر عمل کر اس کو بھی ظالم بدماش کہے منہ پر جا کر جس طرح عوام کو منہ پر کہہ دیتا ہے کہ جی ہم خراب ہیں عوام چالیس بائیں عوام خراب ہے تو ہم اور یہ سمجھ لے وہ ظالم عوام کو اٹھا کے مارے شیشے توڑ دیے اگلے توڑ کر بھاگ گئے ایک ہاتھ میں آ گیا قوم بھی اسے پکڑ کر تھا میں لے گئی میں نے کہا ڈرائیور صاحب کیسا بے وقف ہے کہتا ہے کیوں میں نے کہا تیرا بچہ پڑھتا ہے کہتا ہے ہاں میں نے کہا وہ کسی کے شیشے توڑ رہا ہوگا تجھے سزا مل رہی ہے ایمان سے کہو بھی جو ڈرائیور لے گیا اس کا بیٹا کسی کو نہیں پیڑ رہا ہوگا تو اس کے ساتھ کیوں چل رہا ہے اگر یہ خراب ہے تو اپنا بیٹا خراب پھر تومدار کو کہہ رہا ہے تھندار کا بیٹا بھی کسی کو پیٹ رہا ہوگا تو کس کو کہہ رہا ہے تو ہم موسا علیہ السلام اللہ سے عرض کی یا اللہ پاک میرا تو ہمیں فرما کہ تو ہم پر ناراض یا راضی ہمیں کیسے پتا لگے تو ناراض ہے یا راضی ہے اللہ نے فرمایا میں اگر حاکم ظالم بھیج دوں تو میں تم پر ناراض ہوں ارے لوگوں کوئی ہمارے ایسے بد عمل ہیں کہ اللہ نے ایسے ظالم حکمران ہم پر تسلط کرنے ہم توبہ کرنی چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ہم اپنے اعمال سوارے یہ خود بخود برباد ہو جائیں گے میں بھی رات دن یہی دعا مانگتا ہوں کیونکہ اس وقت ہمیں اللہ کی مدد کی سوا ہم ان پر غلبہ نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ میری دعا قبول کرے گا اور امریکہ برطانیہ کو زلیل و خوار کر کے مارے گا اور ان کے غلاموں اور اتباع کرنے والوں کو, کو بھی خدا مارے گا اور آپ کو اور ہم کو نجات دے گا لیکن ہم خدا کی طرف رجوع کر لیں خدا تو اس وقت معلوم ہوتا ہے اللہ ہم پر بہت ناراض ہے ہمیں روزی کا فکر لگا ہوا ہے ایک بزرگ کے پاس گئے کام میں پریشان روزی کے لیے میرے گھر بہت بندے ہیں فرمایا جا اپنے گھر میں جس کی روزی تیرے گھر میں اللہ پر واجب واضح اس کو گھر سے نکال دے وہ آس پڑا ایسا کیا ہوتا ہے پھر ہے کہ تجھے کیا فکر ہے اصر حاضر ہے ملک الموت تیری روح قبض کرتا ہے تجھے فکر معاش دے کر یہ ہمارا جو ہے ملک الموت آئ فرمائے جس زمانہ جو ہے تیرے روح قبض کر رہا ہے تجھے فکر معاش دے کر معاش کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے ہی وہ ہم پر ہر چیز پر قادر ہے اس لیے پہلے بھی میں نے بیان کر دیا زمن پھر بھی بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روحوں میں ہم سے وعدہ لیا اللہ تو بے رب بے کم کیا میں تمہارا رزاق نہیں ہوں پالنے والا نہیں ہوں روح میں وعدہ لے لیا یہاں کیوں نہیں لیا امانت بھی روحوں میں کی یہاں ہم مت اٹھاتے کیوں جو ہمارا نفس جو ہے شیطان کو کسی نے کہا کہ تجھے گمراہ کس نے کیا یہ تو لوگوں کو کیوں, کیوں گمراہ کرتا ہے کہتا ہے مجھے کس نے کیا مجھے بھی میرے نفس نے کیا اب تو کو بھی اپنا نفس کرتا ہے یہ نفس جو ہے شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے اللہ ہمیں اس نفسانی خواہشات سے میں یوں کا شوہا نفس ہی فا لائے یہ ہم بالکل پرفیتن کوئی خوشی کے رونے کا وقت ہے پرفیتن ماحول ہے نوجوان عمریں موتیں بہت ہو گئی ہیں نوجوان موتیں بہت ہو گئی ہیں یہ عذاب ہے ہاتھ سات بہت ہو گئے ہیں الم بہت ہو گئے ہیں اچانک موتیں بہت ہو گئی ہیں یہ سب برا نہیں مرتا نوجوان ہی مر رہے ہیں پیشین گوئیا کی عمر اب بہت کم ہو جائیں گی اور بھیڑ مرے گی تیرہ بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے یعنی جوان نہیں رہیں گے اب وہ جوان جو پہلے شیر تھے وہ اب نہیں رہے توکل اور بھروسہ ہم میں نہیں رہی دیا نانتداری اور ایمانداری نہیں رہی ایک بزرگ تو کچھ اور لکھایا تھا میں شیخ محمد بین آل باقی وہ فرماتے ہیں میں بھوکھا تھا تو میں بہر نکلا کلاش کو دیکھو ایک ریشم کی پری ہے گتلی کیا کہتے ہیں پتہ نہیں تو وہ میں نے اٹھا لی جب میں نے گھر جا کر کھولا تو وہ ہیرے اور موتیوں سے لدی ہوئی تھی میں بازار اٹھا کر بھاگ پڑا چلو بھوکھا ہوں تو ایک بندہ آواز دے رہا ہے کہ میری ہیرے اور موتیوں کی جو گتلی ہے وہ گر پڑی ہے میں نے اس کو دے دی وہ شخص مجھے پانچ ہزار دیران دینے لگا میں نے کہا میں یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے میں پانچ ہزار نہیں لیتا اس نے بہت کوشش کی تین چار دن کے بھوکے تھے بھروسہ اللہ پر تھا اجرت اللہ سے مانگنا چاہتا تھا تو کہتے ہیں میں نے نہیں لیا میں نے اللہ کے لیے کام کیا میں اجرت نہیں لوں گا مجھے خدا دے گا بھروسہ ہمارے بھروسے میں کمی ہے وہ کہتے ہیں میں سمندر میں سوار ہو گیا اب جہاز ٹوٹ گیا سارے مر گئے میں بچ گیا تختے پر آ گیا میں جزیرے میں لگا وہاں قوم تھی مسجد میں نے جا کر مسجد میں نواز پڑھی وہ لوگ میری عزت کرنے لگ گئے بہت میں وہاں رہا انہوں نے میری مدد کی میں نے ان کے لڑکوں کو پڑھایا وہیں رہ گیا دین کی سمجھ دی اب وہ لڑکے پر بہت خوش ہو گئے انہوں نے کہا آپ یہاں رہیں مجھے وہاں رکھ لیا پھر انہوں نے کہا آپ شادی کر لیں ایک یتیم لڑکی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کہتے ہیں بہت نیک ہے ٹھیک اس سے میری شادی ہو گئی تو وہ موتیوں کا قیمتی جو ہار تھا وہی لڑکی پہنے ہوئے تھی میں نے کہا یہ تو وہی ہار ہے یہ ہار کہاں سے لائی اس نے کہا یہ میرا باپ لایا سعودی سے حاجی حج کرنے گیا پھر اس کا ہار گم ہو گیا کسی بندے نے اسے واپس کر دیا اور میرا باپ دعا مانگتا تھا کہ اللہ میں ایسے نیک بندے کو اپنی لڑکی دے دوں جب مرا یہی دعا مانگی اس کی جائیداد بھی کافی تھی بہت جائیداد تھی اللہ سے جو اجرت مانگ رہا تھا پانچ ہزار بھوکھا تھا تین دن کا پانچ ہزار وہ خوشی سے دے رہا تھا انہوں نے نہیں لی اس نے کہا جب میں اللہ سے لوں گا اللہ جو دیتا ہے پھر اس کی گنتی بھی نہیں ہوتی اللہ! تو انہوں نے اس نے دعا مانگی کہ اللہ میں میری لڑکی اس کے ساتھ شادی ہو نیک آدمی آئے جس نے یہ ہار مجھے واپس دیا اب اس لڑکی کی جائیداد تھی کافی وہ کہتے ہیں دو لڑکے پیدا ہوئے وہ بھی مر گئے اب وہ لڑکی بھی فوت ہو گئی تو ساری جائیداد کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا ایک بات تو میں نے یہ سنی ہے ایمانداری کی ایمانداری کے نتیجے کی ایک کوئی بیس پچیس سال کی بات بتا دوں آپ کو ایک میرا دوست ہے وہ کراچی میں کام کرتا تھا اب ڈیک آدمی ہمارے آ گیا اس نے کہا وہاں ایک بندہ رہتا تھا اس کو دو روپے دہاڑی ملتی تھی تو اس کا گزارا پورا ہوتا تھا اس کی عورت کی میں نے جوتی نہیں دیکھی کبھی تو وہ عورت کچھ نہ کچھ پیسے رکھتی گئی تو اسے دو روپے جمع ہو گئے اس نے مرد کو کہا دن چھپے کہ یہ مجھے جوتی لا دے میری حسرت ہے کہ میں جوتی پہن لوں میں ساری زندگی میں ویسے رہی ہوں اس نے گاٹھی کہ کل صبح رات کو بارہ بجے اس عورت کو پیٹ میں درد پڑا وہ مر گئی دو روپے اس پر لگ گئے اب اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے وہی بندہ اس کو حال سنا رہا ہے جس کے ساتھ وہ مزدوری کرتا تھا اس کو اس نے دیکھا ٹرک وغیرہ تو کوٹھیاں بلڈنگ میں وہ پہچان میں رہ گیا کہ بندہ شکل سے تو وہی نظر آتا ہے لیکن یہ کوٹھیاں وغیرہ یہ ٹرک اتنا مال یہ کیسے وہ بور میں دیکھ رہا تھا اس نے مجھے بلا لیا میں نے کہا تو وہ نا فلاد میں اس نے کہا ہاں یہ کیسے اس نے پھر یہی بات سنائی اپنی کہانی کہ میں ایک بندے کے پاس گیا کہ یار مجھے دس روپے ادھارے دے دے میرے کام آتے ہیں میں تمہیں دے دوں گا اس نے کہا یہ غریب آدمی ہے مجھے دس میرا خیال تھا دس روپے دے دو میں کفن دفن کر دوں عورت کا تو اس نے مجھے دس روپے دینے سے انکار کر دیا میں پہ آ رہا تھا تو دیکھا ایک بٹوا پڑا ہے میں نے کھولا اس میں سو نوٹ تھے سو سو والے اب اس میں اس کا شناختی کارڈ بھی تھا پتہ لکھا ہوا تھا شناختی کارڈ نہ اس میں اس کا پورا پتہ لکھا ہوا تھا میں نے پتہ پڑھا اب دس روپے اس کے پاس کفن کے نہیں ہیں پھر اللہ دیتا ہے تو اس طرح دیتا ہے دیانتداری کا نتیجہ تو وہ کہتا ہے مجھ پر حرام ہے کہ بندے کا پتہ چل گیا ایمان سے گنا جو ہے نا دنوں بزرگی عقل اصطنابا سال تونگری دل اصطنابا مال اللہ دل کا غنی کر دے یہ دل کے بھوکے ہیں ہم وہ کہتا ہے کہ میں وہ گیا وہ بندہ کھڑا تھا اب وہ بندہ بھی وہی آ گیا جس سے میں نے دس روپے مانگے وہ بندہ اس کو کہہ رہا ہے یار جی آ رہا ہے یہ مجھ سے بھی دس روپے مانگے تو تج سے بھی پیسے مانگے گا پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اسے کہا, اچھا جب میں گیا میں نے وہ بٹوا پیش کیا تو اس نے نکالے سو نوٹ تھے اس نے کہا باقی میرے ہیں اس نے کہا یہ بتا دس روپے تو کیوں مانگتا ہے میں نے کہا میں نہیں بتاتا بس آپ کے پیسے آ گیا میں پیچھے اس نے مجھے پکڑ لیا بہت مجبور کیا مجھے میں نے اسے حال بتایا جو میری عورت فوت ہو گئی ہے میرے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں اس لیے میں دس روپے مانگتا تھا اس سے اس نے مجھے نہیں دیے اس نے گا بیٹھ جا مجھے روٹی کھلائی کار نکالی اور کفن دفن چاول سب اس میں جو گھیرے وہاں کے گیا میری عورت کا کفن دفن کیا چلنے لگا کہاں سامان اٹھاؤ اپنا سامان اٹھا کر میری کار میں ڈال دیے اس کا بیٹی بیٹا کوئی نہیں ہے اور کروڑوں روپئے اس کے بینک بیلنس ہیں ٹرک چلتے ہیں فیکٹریوں کا مالک ہے اس نے آ کر جو فیکٹریاں تھیں بینک بیلنس تھے اس نے کہا تو میرا بیٹا ہے یہ تو میرے نام ہی کرا دیں جانتداری نہیں رہی ایمانداری نہیں رہی خدا پر بھروسہ نہیں رہا ہمارا ورنہ عطا میں کوئی فرق نہیں ہے ایمان سے ارے ہمارا منزل مقصود کوئی دنیا نہیں ہے ہمارا منزل مقصود آخرت ہے ایمان سے یہ کوٹھیاں تو فریب ہے پجاروں فریب ہے پہلے بھی میں کہا اگر دین ہے نا دین تو جھوپھی والا کوٹھی والے سے اچھا کوٹھی نہ دیکھو پیسے نہ دیکھو کچھ نہ دیکھو یہ دیکھو اس وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ غیرت ہے چلو ایمان کا تو پتہ نہیں لگتا غیرت کا تو لگ جاتا ہے ایمان اور غیرت اکٹھے رہتے ہیں صرف غیرت دیکھ لیا کرو دو چیزیں آپ کو ساتھ نہیں ملیں گی سوائے اللہ والے کے یا اللہ جس پر میں بھی اپنے جو تعلق دار ہیں ان کے لیے یہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ دین دنیا چھا دے اور ان کی عزت بچا لے غیرت اور ایمان عزت عزت آپ سمجھ جائیں غیرت یہ اکٹھے نہیں ہوگی سوائے کسی کامل مومن کے یہ نصیب کسی کو ہوتی ہے ایمان سے ہمارے دادا پرداتا سناتے تھے کہ ملک پیر بخشتا چاند کہیں کا اَسی ہزار بیگھے کا مالک تھا اسی ہزار بیگھے کا مسلمان ان لاہ جمیا ولی رسول ولر عزت جو ہے ممنوع کے لیے ہے تخت عزت نہیں ہے ہبا پر ہونا عزت نہیں ہے اسی ہزار بیگھے کا مالک مسلمانوں دس بیگھے ہر ہم سائ کو اس نے مفت کاش کرنے کے لیے دی ہوئی تھی اور اس کی پوٹی کی کو عزت کی ٹھیس لگ گئی سمجھ لینا جب تک وہ زندہ رہا اس نے جوتی نہیں پہنی وہ ہم سائے جو ان کے غریب تھے وہ پیروں پر ہاتھ رکھتے وہ پہلے رکھ دیتا آپ ہاتھ ارے تجھے کیا خبر کے تھنداری میں عزت ہے بادشاہی میں عزت ہے ظالم عزت ہے تو اور ہے وہ تو آپ تو بڑے آدمی ہیں بھولے ابھی ہماری بڑے آدمی ہونا رہے گیا ہماری پوتی کو تو عزت کی ٹھیک لگ گئی ہم سے تو تم اچھے ہو وہ پیروں پر جاتا تھا ارے خدا کی کس میں نم ڈھونسے مومن کے لیے خدا کی قسمیں اس ایسے بادشاہ ہوں جن کی یہ عزت نصیب نہ ہو جو میں کر رہا ہوں دعا مانگو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عزت نصیب کر دے اور عزت اسلام میں ہے کہیں نہیں ہے نہ کوٹھیوں میں آئے نہ بندیوں میں آئے عزت ہے تو یہی ہے جس کو اللہ نے عورتیں باپرد دے دی عزت والی دے دی اس کا کوچ کی عزت ہے کی جسے عورتیں عزت والی نہیں ہے اس کی زندگی کنجر سے بھی بدتر ہے وہ اندھا ہے بے وقوف ہے جتنا بڑا ہاکے ہے اس کی عورت عزت والی نہیں ہے وہ زلیل و خوار ہے عزت والا نہیں ہو سکتا ہمیں مومنو پتہ نہیں عزت کا عزت کیا شاید ہے کوئی پیسے میں عزت نہیں ہے کوئی کوٹلوں میں عزت نہیں ہے چھوپڑیوں میں ہم نے ہورے دیکھی تھی وہ بزرگ حسرت سے فرماتے ہیں کہ کروڑ روپے روپئے ہے سرے کی میں فرماتے ہیں کروڑ روپے روپئے کی ہے تھے ویچ بیٹھی کھوتی ہے ایسی کوٹھی پر لال ڈال دو اگر اس میں عورت واپر نہیں ہے عزت والی نہیں ہے وہ جھوپڑی سے بھی بدتر ہے اگر اس کی عورت عزت والی نہیں ہے وہ زلیل و خوار سے بھی بدتر ہے مسلمانوں عزت یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں جس کو ہم برباد کر رہے ہیں جس کو ہم تباہ کر رہے ہیں ارے جان جو ہے جان عزتی مان ایک چیز ہے غیرتیمان ایک چیز ہے دنیا کے پیچھے پہلے لوگ جو تھے وہ دنیا پہلے دے جاتے تھے جان پھر دے جاتے تھے عزتی مان بچا جاتے تھے آج کے ہم بے وقوف گئے کہ عزت مان پہلے دے دی جو وہ پہلے دیتے تھے چیز جو پہلی چیز ہے وہ ہم نے بچا رکھی ہے دنیا اور ہمارا عقل نہیں ہے یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مل سکتی ہے یہ جو کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں اسراب آبد ہی ارے عبد عبد میں عروج ہے رسول میں نزول ہے کی توجہ لال ق مل ہاک اس لیے اللہ نے جب اپنی طرف بلایا تو فرمایا اثرات بے اب دیہی میں نے اب یہ نہیں فرمایا میں نے اپنے رسول کو بلایا یعنی فرمایا میں نے سراج و منیرہ کو بلایا فرمایا میں نے اپنے بندے کو بلایا اللہ کا بندہ بجنی پسانی رحمت اللہ علیہ م عبدالحق محدث محدس دہلوی بہت بڑے ولی تھے ہر روز آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوتی تھی تو آپ جب جمعہ مبارک پڑھاتے تھے تو ایسے کپڑا ڈال کر بیٹھتے تھے ایک بندہ اٹھ کر بولے تو جمعہ میں آپ ایسا کپڑا کیوں ڈالتے ہیں سوال کرتا رہا کرتا رہا ایک دن آپ نے پگڑی اتار کر اس پر رکھ دی وہ گرا بے ہوش ہو گیا میں کیوں بے شیا فرمیا تین بندے بندو کی شکل تھے باقی سارے گدڑ بھولو باندر تھے مسلمانوں بندہ بننا بڑا مشکل ہے بھائی مستانی رحمت اللہ علیہ آپ نے خیرات کی خیرات بانٹ رہے ہیں ایک مسافر مسجد میں بیٹھا ہے خیرات بھیجی اس نے کہا میں خیرات نہیں کھاتا ابتدائی مرحلے تھے سالف تھے آپ منتحی نہیں تھے تو اس نے کہا کیا کھاؤ گے فرمایا میں بندے کا گوشت کھاؤں گا آپ نے فرمایا میرا کاٹ لے آپ نے فرمایا باجیت بندہ بن گیا اس نے کہا ہاں تو نظر کی دیکھا تو آپ ہرن کی شکل میں تھے فرمایا شکر کرو تو حلال جانور کی شکل میں تو ہے بھونکتے ہیں ہم ارے ایک بندہ یہی ہے جس کی فیشیوں سے شان بلتر ہے لا یس طویل خبیس وت ایک بد برابر نہیں ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو ہم میرے جیسا کتے سور سے بھی بدتر ہے اور ہم وہاں کرتے ہیں عبد تجھے کیا پتا عبد کیا ہے اللہ نے فرم... اقبال نے فرمایا عبد اور چیز ہے ابد ہو چیزیں دیگر اللہ فرما یہ میرا بندہ ہے عبد میں توجہ من مینل الالحق لال حق عبد میں رسول میں نزول ہے رسول جو ہے توجہ من الحق الالحق مسئلہ بہت لمبا ہے اب اللہ نے عبد فرمایا ہم بھی کہیں عبد ابد ہے ارے بے وقوف تب آپ نے بات بلایا فرمایا میرا عبد ہے اور جب ہمارے پاس بھیجا فرمایا شیرا جو منیرا ہے ہاتھ کے مائے بشیر اور نذیر ہے یہ رسول ہے بات سمجھ لے ایک بادشاہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے ماں کیا کہے گی بیٹا بیٹا آ گیا بیٹا ایسا کہے گی کون ہم کہا ہاتھ یہ بنے کہ جب وہ کہے بیٹا آ گیا بیٹا آ گیا ارے ظالم بیٹا ہے تو اپنی ماں کا ہے تیرا تو بادشاہ ہے کو عبد کہیں تو اللہ کے ہیں تمہارے ہمارے سردار اور ماں کا اور مولا ہے اللہ کا حق ہے وہ عبد کہے ہمارا حق ہے ہم ہمارا آکا اور مولا اور سردار کہے ہم نے کا معنی سمجھا ہی نہیں عبد کا معنی کیا ہے اپنے جیسا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو کسی ولی کو بھی آپ جیسا نہیں کہہ سکتے حکم بسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے جیسے ہو یہ ہماری باشت دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا قل تو فرما دے ہمیں نہیں فرمایا کہ تم بشر بشر کہتے رہو شان مسریت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی شان فضیلت بھی دی گئی شان مسریت کا تعلق مخلوق سے ہے اور شان فضیلت کا تعلق اللہ سے ہے کو خالت کے درمیان وسطہ ہو خدا سے لے اور بندو کو دے جو کہ رسول کچھ نہیں دیتا اس نے رسالت کا انکار کیا ہے ہوں اللہ و رسول اللہ و میں نے عطا کیا میرے رسول نے عطا کیا جو کہتے کہ رسول نہیں دیتا وہ مشرق اور کافر ہیں نس کے منکر ہیں قرآن مجید ہے کوئی حافظ بیٹھا ہو تو آتا ہوں اللہ و رسول میں نے اتا کیا میرے رسول نے اطا کیا ادا اللہ, اللہ و رسول ہو میں نے گ کیا میرا رسول نے گ نہیں کیا ارے میرا گنی کرنا دیکھو کہ میں نے کہ کیا کیونکہ میرے رسول نے گ کیا میرے رسول کا گنی کرنا میرا گ کرنا میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے اللہ بننا ہونا اور رسولی اللہ نے, رسول نے کہیں جدا نہیں کیا فرمایا لکھ لکھ دیا میں نے کہ میں غالب رہوں گا اور میرا رسول غالب رہے گا ارے میرے غلبے کی نشانی میرا رسول ہے کہ وہ غالب ہے ارے ظالم جب تک دلیل کو نہیں مانے گا دعوی تیرا منہ پر پھینک دیا جائے گا اللہ کی عطا کی اللہ کی دین کی اللہ کی طاقت کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدد ایک منٹ لوں گا بس مدد طاقت کی محتاج ہوتی ہے طاقت دو قسم کی ہے جو دو ہیں قسم بہت مادی اور روحانی مادی طاقت کے چار قسم ہیں جسمانی افرادی مالی اور سیاسی یہ چار طاقتیں ہیں سیاسی طاقت حکومت یہ آخری طاقت ہے اور کافر کے پاس یہ میری بات سن لو ناہل ہیں جو غیر مومن کے لیے طاقت کو پسند کرتے ہیں ارے طاقت کو برداشت بھی مومن کرتا ہے غیر مومن کے پاس جائے گی تو وہ خود بھی برباد ہو جائے گا اور وہ کو بھی برباد کرے گا مدد کا ممبا طاقت طاقت کا مزہ حکم حکم نے جتنا ٹھنڈا کا حکم مانا جائے گا سپاہی کا مانا جائے گا ڈی ایس پی جتنا طاقت برتی جائے گی حکم سے ظاہر ہوگی اتنا اس کے حکم میں اثر ہوگا ارے ان سب چیزوں کا محاسو لچوڑ حکم ہے اللہ نے حکم میں ظالم و جدا نہیں کیا وہ رسول افراد آتا اللہ جس نے میرے رسول کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا رسول کا حکم اللہ کا حکم رسول کی طاقت اللہ کی طاقت رسول کا دینا اللہ کا دینا اور رسول کا غالب ہونا اللہ کا غالب ہونا رسول کا عطا کرنا اللہ کا طاقت بان کہنے لگا اللہ کے حکم کے بغیر رسول کچھ نہیں دیتا جانے لگا میں جان نہیں میری بات کی سونا کہتا ہے کیا میں کہا تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ پاک چھوڑ دے اللہ بھی کچھ نہیں دیتا ایمان سے دنیا جان نہیں دیتا دے گا تو یہی دروازہ ہے جائے گا تو ملے گا بو الی سینا کلم بھولی سینا کے بارے میں ایک بزرگ نے پوچھا خام میں یا رسول اللہ بولی سینا کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا میرے واسطے کے بغیر جنت میں جانا چاہتا تھا جہنم میں ہے <سؤال> ارے ہمیں تو جنت بھی آپ کے صدقے ملی ہم تو پیدا بھی آپ کے صدقے ہوئے جی بھی آپ کے صدقے کے ہو رہے اور دین بھی ہمیں آپ کے صدقے ملے گا انشاءاللہ کافر پاش پاش ہو کر رہ جائیں گے یہ ظالموں کی قریب آ گئی ہے جب باطل انتہا کو ہو مسلمانوں دو چیزیں آ جاتی ہیں یا ہدایت یا عذاب دل کھول کر ان کو قید و ظلموں کو جنہوں نے اپنے بیٹے یہودیوں کو دے رکھے ہیں بیٹیوں کو بھی کہ تم اگلے جان کی تیاری کرو تم نہیں لگ سکتے <تصفح> یا عذاب آئے گا یا ہدایت آئے گی عذاب آئے گا تو ہم گناہ گار اللہ میں بچا دے اٹھ جائے گی قوم اگر ہدایت آئے گی تو یہ معاشرہ برباد ہو جائے گا اس لیے سیاست جو ہے وہ مومن برداشت کرتا ہے غیر مومن کے پاس جب آتی ہے تو مخلوق کو تباہ کرتا ہے خدا کی قسم طاقت کا حقدار بھی مومن ہے اور سیاست آخری طاقت ہے غیر مومن کے پاس آئے گی تو قوم کو بھی برباد کر دے گا شام عبدس عبد الحق کی بات کرتا ہوں کوئی بات نہیں بھائی تک مستحب جا رہا ہے تین بجے تک آج کیسی ہستی تھے شام عبدس آپ نے خواب میں فرمایا ہندوستان جا راستے میں فوکڑا کو ملتے جانا تو آپ ایک مجذوب بیٹھا تھا اس کے مرید بیٹھے تھے وہ آپ ملنے گئے اس نے بھنگ کا پیالہ پیش کیا جو لوگ شریعت کے بغیر اسلام کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں فقر کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں علم ظاہر علم باتر ہمچو مسکا علم ظاہر ہم چیر کہ بے شیر مسکا کہ برے بزرگوں کی سنا کرو ولی کی سنا کرو فرماتے ہیں شریعت جو ہے دودھ ہے اور تری جو ہے مکھن ہے دودھ کے بغیر مکھن نہیں آ سکتا اور شریعت کے بغیر فقر نہیں آ سکتا جو فقر ایسے جو ہے شریعت کے برکس ہے ان کے پاس کوئی فقر نہیں ہے اس نے بال کا پیالہ پیش کیا آپ نے فرمایا میں نے پیتا شریعت میں حرام آئے وہ مجزوب تھا آپ رات کو جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس نے ڈنڈا اٹھا کر آپ کو نہ جانے دیا دوسری رات دوسرے دن پھر پیش کیا آپ نے نہ پیا تیسرے دن پھر ایسا کرتا تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہ محدث عبدالحق دہلی کیوں نہیں آ رہے سبحان اللہ ارے کسی بلی کی بات سنا کرو سبحان اللہ تو صا نے آج کی فلاں فکیر نے نہیں آنے دیا آپ نے فرمایا نکل کتا صبح آئے تو ہجرا خالی تھا پوچھا مجھے دیر سے تمہارا پیر کہاں گیا انہوں نے کہا کوئی پتا نہیں فرمایا ہجرے سے کوئی چیز نکلی تھی انہوں نے کہا کالا کتا نکلا فرمایا پیر تمہارا کتا بن گیا ہے تم جاؤ یا بیٹھو وہ دہلی سیاست کے بارے میں لکھتے ہیں میں نے خود پڑا ہے اگر کوئی کہے تو میں اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی تو تھی عمر مومنین اور عورتیں بھی کچھ حبشے کی تھی کوئی تو انہوں نے محلول بنایا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونیا ہو گیا ہے تو محلول کے قطرے آپ نے اشارہ فرمایا نہ ڈالو تو انہوں نے ڈال دیے آپ جب افاقہ میں آئے تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں روکا تھا کہ مجھے نہ ڈالو تم نے کیوں ڈالا کیونکہ حضور کا حکم ہے جس حال میں حکم کرو وہ مانو لکھ لو یہ نہ سمجھو میرے یہ کبھی ایسے تو بھی کہے بیٹھے تو آپ نے محلول بنایا پرمائن سے کیا کسانس لو تو بی بی پاک کو روزہ تھا ام المومنین آپ کی گھر والے تو لکھتے ہیں آپ کو روزہ توڑا کر اس کو محلول کے کترے ڈالے گئے اور سب کو ڈالے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ڈالے کہ شاید شاید نہیں ضروری اس لیے ڈالے کہ ان کو جہان خدا اگلے جہان عذاب نہ ملے میرا خلاف کیا تو کساس لے لیا اب یہاں ایک حرف لکھتے ہیں سبحان اللہ محدث دل بھی یہاں ایک حرف لکھتے ہیں حکمت برا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک یہی الفاظ ہیں اپنی امت کو سیاست سے باہر نہیں ہونے دیا اللہ یہ آپ کے الفاظ ہے محدث دہل کے الفاظ ہیں اس لیے ہم جمہوریت غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے سیاست حق بھی مومن کا ہے سیاست مانا ہے ارے علامہ اقبال مانتے ہو نا دنیا مانتی ہے جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست کہہ گئے بجے جی اور باب سیاست آج کے بنے سیاست نہیں ہے جمہور کی ابلیس ہے شاستری نے کہا تھا ہم انہیں جمہوریت دیں گے اس نے جمہوریت کا مانا لکھا اپنا ڈنڈا اپنا ہاتھ اور اپنی پوشت سمجھنا خود تو آپ نے فرمایا جدا ہو دی سے سیاست گھر تو رہ جاتی ہے چنگیزی فرمایا دن سے اگر سیاست نکال تو بدماشی بچے گی نہیں بچے گا اسی لیے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ سیاست مسلمان کا حق ہے کسی کافر بے دین کا حق بھی نہیں ہے اور اللہ ہمارے حق دے آخر دعا مانگو اللہ تبارک تو آپ اسات ایمان کامل نصیب کرے عمل مقبول نصیب کرے ساری اولاد کو علم نافع نصیب کرے دنیا آخرت اچھی کرے اسلام کا بول بالا کرے طاقوتی طاقتوں سے اللہ ہمیں تک ٹکرانے کی حق کہنے کی اور پھر ٹکرانے کی بھی خدا وقت میں نہیں ہے. یا ایسی ظالم حکومت کو اللہ ہدایت دے دے آمی. ہدایت کی دعا آمی. اگر وہ قابل ہدایت نہیں تو اللہ ضلیل و خوار کرے اور ہمیں نجات دے لفظ ہمیں لوگ فخر کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارا فخر یہی ہے کہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے لوگوں ہمارا فخر ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کلمہ نصیب مرتے وقت کرے آپ کو اور آپ کے خاندان کو مجھے اور میرے خاندان کو دونوں جہان کی عافیت نصیب کرے مرض قرض سے پناہ دے ہسپتال آپریشن بیماریوں سے پناہ دے جن کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تعلق داروں کی ان کی بیماریاں دور فرمائے جسمانی روحانی بیماریاں دور فرمائے ارے روحانی بیماری دور ہو گئی تو جسمانی بھی ہو جائے گی واہ ڈبا نہ تو کبل مینا کن تو بلینا کانتا تو بول رہی ہوں اللہ مسلح اللہ محمد محمد وبارک وسلم معذرت چاہتا ہوں میں نے پندرہ منٹ دعا کر رہی باپ فوٹے نا اللہ کو معافی رت بخشے سنتا پالو بابا ایک مست مترد مکھ چند بدر شاہ آخ مست مخمور اخیر مدبریاں بریا کالی زلف تکھ تخمور اخیر مد بیا اس سورت ن ya yeah. جس شان تو شان سب بنیا سچ آخر دی شان کھا جس شان تو شان سب بڑیا اج سکھ متر بھی بدری دس سورت رورت سورت ر اس بے سورت تو بس صورت ہے صورت ظاہر صورت تھی some more que sí. ج رہے سی آؤ ہمارا وادی سن کریا شبہ نلا ماں اج sanat my maya ki ہاں علی کتھے تیری سنا